جیسی فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا ترقا انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو اللہ نے ان کے گناہے پر ان کو پکڑا اور اللہ کا عذاب سخت